لا اله الا اليك واصحابك یا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں ہمارے سلسلے کا جو ایک انداز ہوگا اس میں جو بنیادی بات ہے وہ قران کریم کے متعلق انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی ہمارے سلسلے کی ایک اور خاص وادی ہوگی کہ ہم اپ کو روزانہ شان نزول بیان کریں گے شان نزول یعنی کوئی ایسا ایک واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے تحت یا اس واقعے کے پس منظر میں اس واقعے کے ہونے پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہیں جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان میں جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان میں جو اگر ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ایسے مضامین آپ کے سامنے آئیں گے کہ ان کا کوئی بہت ہی اہم بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اس پر قرآن کریم کی فلا فلا آیت نازل کی ہے تو ہم ہمارے اس سلسلے میں آپ کو یہ کچھ بھی بیان کریں گے ان اللہ تعالیٰ اور ہماری نیت یہی ہے کہ شان نزول روزانہ ایک شان نزول آپ کو بیان کیا جائے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قرآن کریم کے لیے ایک میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت ہے کہ رسالت صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے شاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا محنت کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی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 وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ مشکوک نہیں بنا سکتی جس سے علماء سیر نہیں ہوتے جو زیادہ دورانے سے پرانا نہیں ہوتا جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے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 قرآن کریم کے متعلق بہت کچھ ارشاد ہو گیا کہ یہ کتنا پیارا کلام ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ خود اس کلام کی تعریف اللہ تعالی خود اسی کلام میں فرماتا ہے لال کتاب وہ لا رہی بفی یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یوں قرآن کریم میں ابھی بھی جیسے بیان کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے اور قرآن میں کیا نہیں ہے اللہ تعالی نے اس قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرما تھا یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ایک مقام پر فرما اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے تو قرآن کریم میں جو کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے تو آپ غور کیجیے کہ جب ہم اس کلام قرآن کریم کے بارے میں پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے کہ یہ قرآن ہماری کہاں کہاں کس کس طرح رہنمائی کر رہا ہے ہم اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً آپ کو قرآن کریم کی پیش گوئیاں بھی بتائیں گے یہ پیش گویاں بھی بڑی یعنی خبریں بعد کی خبریں آگے کی خبریں اس کی بھی بہت خوبصورت سے ایک انداز ہے یعنی پیش گویاں تو وہ ہیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی دیکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبۂ کرام اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قرآن کریم اس وقت کے موقع محل کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یہ چیز ہونے والی ہے اور وہ چیز ہو گئی اب تک کئی پیش گوئیاں دیکھی جا چکی ہیں اور اس سے اندازہ لگے گا اب جو آگے کی پیشگوئیاں قرآن کریم نے کی ہیں وہ کیا ہوں گی پھر تخلیق کائنات کے حوالے سے کافی مضامین قرآن کریم میں موجود ہیں وہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہاں پر بیان کیے جائیں گے البتہ قرآن قریب کے متعلق میں یہ ضرور ارض کروں گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی دینی معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے اب ذرا غور کیجئے میں نے جو آپ کو قرآن مجید کی یہ جو بیان کیا اس پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم اس قرآن کریم کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس میں دنیاوی دینی معاشی اور اخروی معاملات میں جو ہماری جو ضرورت ہیں اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو ضرورت پڑتی چاہے اس کا تعلق آپ کی دنیا سے ہو آپ کے دین سے ہو آپ کی معاشی ہو یعنی اکنامیکلی جو کام کاج ہم کرتے ہیں یا ہماری اخروی معاملات سے ہو ان تمام تر چیزوں کی رہنمائی ہماری قرآن کریم میں موجود ہے ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر بدقسمتی کے ساتھ قرآن کریم کی درست علاوت تک نہیں کی جا سک وہاں میں یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو بغور پڑھیں بغور سمجھیں اور اس پر, پر اس پر غور کریں کیونکہ اس پر غور کرنے کی ہم کو دعوتیں دی گئی ہیں کہ اس پر ہم نے غور کرنا جتنا غور کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اسی قدر ہم پر قرآن کریم کے معاملات مزید ظاہر ہوتے چلے جائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص ان کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے یہ طبرانی شریف میں اس صدی سے پاک کو بھی نقل کیا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کا تعلق قرآن کریم کی محبت سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ تبرانی شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو یہ جو میں بنیادی بات جس کو میں مقدمے کے طور پر ریاض کروں گا یہ محض اس کی ایک وجہ کہ ہمارے ذہنوں میں قرآن کریم کی اہمیت مزید پیدا ہو اور آپ اس سلسلے کو سمجھے گی یہ سلسلہ جو ہم بیان کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں قرآن کریم میں موجود بہت سارے مضامین آ جائیں گے پھر اس میں کئی ایسی چیزیں جو ہماری جسمانی اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بتاتی ہے قرآن کیونکہ قرآن میں شفا بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و ہم اس کو بھی اپنے سلسلے میں لے کر آئیں گے کہ قرآن کریم میں جو یہ شفا کا بیان ہے یہ کیا ہے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے یعنی اس کے سمجھنے اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سکھانے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کی بھی ہمارے ہاں فضیلت اور رغبت موجود ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو کامیابی عطا فرمایا آپ دعا کریں اور مجھے میرے لیے بھی خاص دعا کیجئے گا کہ قرآن کریم جو میرے رب کا کلام ہے اس سے صفی معینوں میں جو اس کے جو مضامین ہم نے تیار کیے ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکوں آپ خاص میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کریم کی ایک خاص محبت عطا کرے کہ واقعی وہ ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ وہ گھر پر آتے قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھ کر اپنی آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو ہو آپ بھی نیت کریں یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ یعنی یہ اس کے متعلق میرے پاس جو کچھ مواد موجود ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ نازل ہونے کی جو اس کی ابتدا تھی یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا جو شرف عطا ہوا وہ رخ الام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حاصل ہوا اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں اب قرآن کریم کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک یہاں پر بڑا تاریخی پس منظر میں بیان کروں کی قرآن کریم جو سو جو حسابت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے سورہ فاتح ہے اس کے بعد سورہ بقرہ ہے سورہ عال عمران ہے اور یوں ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی صورتیں چل رہی ہوتی ہیں اور آخر کار یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پر, پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے مختلف مواقع پر مختلف اعتبار سے نازل ہونے والی یہ آیتیں یہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں جو اس کی ایک پوری وضاحت ہے کہ یہ جو اپنی اپنی جگہ موجود ہیں یہ کیا ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں ہی اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن کریم کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق صحبہ کرام کو بیان فرمایا یہ یاد رکھیے گا اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن کریم تیئیس سال کے عرصے میں حالات واقعات کے حساب سے جدا جدا آیتیں ہو کر نازل ہوا جیسے جیسے حالات واقع ہوتے گئے قرآن کریم کی اس طرح آیت کریمہ نازل ہوتے گئی کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی پھر دوسری صورت کی کچھ آیتیں پھر پہلی صورت کی آیتیں نازل ہوتی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی آیت فلاں صورت کی ہیں لہذا اسے فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھا جائے یہ ترتیب سرکار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم خود اس شاید فرمایا کرتے چنا کہ وہ آیت اسی صورت میں اور اسی جگہ رکھ دی جاتی اسی ترتیب کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے سن کر صاحبہ کرام علیم و نماز میں اور تلاوت کے دوران قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اب ایک تاریخی پس منظر یہ ہے کہ اس دور میں سارا قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا بلکہ صاحبہ کرام علی مردوان کے سینوں میں محفوظ تھا اور متفرق کاغذوں پر پتھروں کی تختیوں پر اور کھالوں وغیرہ پر ہڈیوں وغیرہ پر یہ قرآن کریم لکھا جاتا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مبارک دور آیا نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والے مسلمہ قذاب سے جنگ ہوئی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علی و علی و یا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اب اس سے جنگ بھی ہوئی اب اس میں بہت سارے حفاظ صحبہ کرام علیہ جن کو قرآن کریم حفظ تھا وہ شہید ہو گئے اس موقع پر جب اس سے جنگ ہوئی اس پر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کرور رحمت نازل ہو وہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر مجھے یوں عرض کرنے لگے کہ بہت سارے حفاظ صحابہ یہ اس جنگ میں شہید ہو گئے اب ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ تھا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے حفاظ جو صاحبہ کرام ہیں وہ شہید ہوتے گئے دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے تو قرآن کریم کا بہت سا حصہ یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس بات کا حکم اس فرما دیں کہ قرآن کریم کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو کام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ میں کیسے کروں فاروق اعظم ربدی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا لیکن خدا کی قسم یہ کام بھلائی کا ہے آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی رائے پسند آ گئی اور آپ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری اور دیگر حفاظ صحابہ کرام علیہ کو اس عظیم اور اہم ترین کام کا عطا فرمایا کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا ہر صورت ایک جدا جدا صحیفے میں تھی اور وہ صحیفے پیپر کاغذ سمجھ لیجیے جو جہاں جہاں لکھا ہوتا تھا وہ صدیق اکبر کی عین حیات میں آپ کے پاس رہے ان کے بعد امیر مومنین فاروق اعظم ان کے بعد حضرت ام المنین سعید سعید الزر حفصہ ردی اللہ تعالی عنا کے پاس رہے اب آگے بڑا تاریخ کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ عرب رب چونکے بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ اور لہجے مختلف تھے آپ اس کو اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کے پی کے چلے جائیں تو پٹھان بولنے والے بھی مختلف تلفظ اور لفظوں کو فرق رکھتے ہیں پنجاب میں چلے جائیں تو پنجاب کی پوری پٹی کے اندر بھی چلے جائیں تو کوئی کس لہجے میں کوئی کس تلفظ میں بات کرتا تو باہر وہ پنجابی ہیں لیکن ان میں بھی الگ الگ لہجے اور تلفظ کی معاملات چل رہے ہوتے ہیں اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نیا اترا تھا تو ہر قوم و قبیلے کو اپنے مادری لہجے اور پرانی عادات کو یکدم بدلنا دشوار تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان پر ہی آسانی فرما دی گئی کہ عرب میں رہنے والے ہر قوم اپنی طرز و لہجے میں قرآن مجید کی راحت کریں اگرچہ قرآن کریم لغت قریش میں نازل ہوا تھا زمانہ نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعد افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم گئی کہ جس لہجے اور لغت میں ہم پڑھتے ہیں اسی قرآن اسی میں قرآن کریم نازل ہوا اب یہ بات تشویش والی تھی عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سارا معاملہ پہنچا اور آپ نے پھر سب کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد سعید عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری امت کو قرآن کریم کے ایک انداز پر جمع کر دیا الحمدللہ للہ سعید گنی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح جامع القرآن کے نام سے مشہور ہوئے تو یہ کچھ تھوڑا سا تاریخی پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مختلف جگہوں پر زیر زبر پیش ساکین کی علامتیں لگی ہوئی ہیں آپ نے قرآن کریم امید دیکھا ہوگا اب یہ جو علامتیں جو قرآن کریم میں جو آپ دیکھتے ہیں اصل میں قرآن کریم اس انداز پر نہیں تھا پہلے یعنی پہلے زبر زیر پیش تو نقطے بھی نہیں تھے جیسے اس وقت اگر آپ اسکرین پر دیکھ لیں اگر ہمارے مدرچر کی اسکرین پر دکھائیے اس وقت ہمارا جو قرآن کریم ہے اس کو زبر زیر پیش کے ساتھ ذرا دکھائیے اب قرآن کریم کو آپ اس پر دیکھے اسکرین پر تو ماشاءاللہ اس میں زبر زیر پیش نقطے وغیرہ سب آپ کو نظر آئیں گے جیسا ہم ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ہمارے گھروں میں ہے لیکن اگر آپ اس کی تاریخی پس منظر پہ جاتے ہیں تو قرآن کریم میں نہ زبر تھا نہ زہر تھا نہ پیش تھا نہ نکتے تھے اب ذرا دکھائیے مندی کے ناظرین کو یہ دونوں صورتیں کہ نہ زبر ہے نہ زہر ہے نہ پیش ہے نہ نقطے ہیں ذرا دکھائیے اور ہو سکے تو دونوں ساتھ دکھا دیجئے گا جو پہلے بھی آپ نے دکھایا تھا یہ دونوں صورتیں تقریباً دونوں صورتیں ہم نے سیم نکالی تھی اور پہلی جو ہم جو پڑھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش بھی ہیں نقطے بھی ہیں اور جو شروع میں جو تھا قرآن کریم کا معاملہ یہ زبر زیر پیش اور نقطوں کے علاوہ تھا ذرا دکھائیے مدی چلنے کے ناظر ان کو بھی اب یہ زبر زیر پیش نہیں ہے اس پر دیکھ رہے ہیں ہم ادھک جگہ ناظرین اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم اردو پڑھتے ہیں نا ہمارے اردو میں کہاں اعراب ہیں اب دیکھیں اس میں زبر زہر پیش اس کو اعراب کہتے ہیں وہ نہیں ہے ہم اردو پڑھتے ہیں, ہم ہیں ہمارے اردو میں زبر زیر پیش کہیں مستقل ایک لفظ ہے مستقل میم سین تا قاف لام اور مستقل میں آپ نے میم کو مستقل پڑھا تو میم کو آپ نے پیش کیا اب ایک نیا شخص ہوتا تو وہ اس کو مستقیل پر دیتا مستقیل پر پڑھ دیتا موسکیل پر, پر دیتا ہے نا دیکھیے چونکہ ہم اہل زبان کہلاتے ہیں اردو ہماری اپنی زبان ہے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو ہمیں اردو میں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہے اس طرح پوری آپ بات دیکھ لیجئے ہمیں زبر زیر پیش کی حاجت نہیں ہوتی کی حاجت نہیں ہوتی ہاں بعض ایسے لفظ ہیں جن کے تلفظ ہم نے ہی غلط کر دیے ہے تو وہاں مطلب کہ زبر زیر پیش اب بھی اردو میں بھی, بھی ہم کو لگانا پڑ رہا ہے کہ یہ اس کی جیسے کہ غلطی ہم کہتے ہیں غلطی اب غلطی خود غلط ہے لام ساکین لام کے اوپر زبر ہے غلط غین بھی زبر ہے لام بھی پر بھی زبر ہے لیکن ہم غلطی کہتے ہیں ہم لام پر ساکین کر دیتے تھے لام پر ساکین نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے حرکت ہے راہ پر بھی زبر ہے تو بعض جگہوں پر ہمارے اپنے تلفظ ہمارے اپنے وجہ سے یہ غلط ہو گئے تو جس طرح ہمیں اردو پڑھتے ہوئے اعراب کی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چونکہ ان کی اپنی زبان تھی تو ان کے لیے اعراب کی ضرورت نہیں تھی زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی یہ نارملی جیسے ہم پڑھتے ہیں اردو اس طرح یہ عربی جو قرآن کریم نازل ہوا یہ پڑھ لینے کا انداز یہاں چلتا تھا لیکن چونکہ آگے دین پھیلتا گیا اور غیر عربی اسلام میں داخل ہوتے گئے پھر لیجے اور اس کے اندر فرق آتا گیا تو اب قرآن کریم میں پیراب کا کام شروع کیا گیا زبر زبر پیش کا کام شروع کیا گیا اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور یہ کام بالکل بعد میں ہوا جو آج ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کریم نہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اس طرح قرآن تھا نہ صحابہ کرام علیہ کے زمانے میں ایسا قرآن تھا لیکن یہ قرآن آج سارے دیکھ رہے ہیں سارے پڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے بارے میں تو کیا کہا جا سکتا یعنی اس کو اب کہ یہ بھی حسنہ ہے یہ بعد میں اس کے لیے کیا گیا اور اس پر عمل کیے بغیر تو آج قرآن کریم پڑھائی ہی نہ جا سکے گا کیسے قرآن کریم پڑھیں گے بغیر عراب کے اگر آپ کے سامنے بغیر عراب کے قرآن رکھ دیا جائے تو آپ قرآن کریم کیسے پڑھیں گے اچھا ایک تو تھی یہ بات کہ قرآن کریم میں عیراب کا ایک بیان مجھے آپ کو بتانا تھا اور یہ ایک قدیم جو شروع میں جو ایک مصحف شریف تھا قرآن کریم کا انداز تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اب اب میں رک گیا میں رکا پھر رک گیا رکا ہوا ہوں کیونکہ مجھے اردو بولنی ہے آپ سننے والے سمجھنے والے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کب رکنا ہے کب آواز کیسی کرنی ہے کس کو کس سے ملانا ہے کس کو کس سے جدا کرنا ہے یہ ساری تفصیل ہم کیونکہ اردو بولتے ہیں ہم اردو جانتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں آپ کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا کہاں بات کس, کتنی کریں گے تو پوری ہو جائے گی کہاں بات مکمل ہو جائے گی یہ ہم اپنی اس میں جانتے ہیں لیکن عرب جو زبان ہے ہم چونکہ وہ نہیں جانتے اب جب یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے جب غیر عربیوں کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر کہ وہ کہاں رکے کہاں نہ رکیں کہاں سے چلے کہاں نہ چلے کہاں پر سانس توڑنی ہے کہاں سانس نہیں توڑنی ان تمام تر چیزوں کا پھر معاملہ چلا تو لکھا گیا ہے کہ شروع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مساحت تیار کرایا تھا جس کی میں نے آپ کو ایک تاریخ بیان کی وہ بھی ان تمام چیزوں سے خالی تھا پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے تو ہوا یہ کہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ قیراعت میں غلطیاں کرنے لگے تو انہیں غلطیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم کی آیات پر نقطوں حرکات سکنات اور رموز اوقاف یہ رموز اوقاف انشاء اللہ میں اس کی کچھ وضاحت آپ کو ابھی کروں گا روموز اوقاف وغیرہ کا لگانے کا اہتمام کیا گیا اب سب سے پہلے قرآن کریم کے خروب پر نقطے لگائے گئے پھر حرکات زبر زیر پیش پھر سکنات لگائے گئے پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے فیرات اور تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر روموز اوقاف کو لکھا گیا تو اب روموز اوقاف یہ خود ایک زبردست علم ہے ان تمام تر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کا علم سیکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں یہ سارا پتہ چلے کہ روموز اوقاف کیا ہیں مثال کے طور پر روموز اوقاف دکھائیے گا مدنی چینل کی اسکرین پر کہ روموزی اوقاف کیا ہیں یہ دیکھیں یہ روموز اوقاف آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ گول نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کریم میں آپ نے گول نشان دیکھا ہوگا کئی مقامات پر یہ گول نشان یہ آیت جیسے ہم قرآن کریم اگر آپ کے سامنے ہو تو یہ قرآن کریم میں جو آیت ہوتی ہے اس آیت اس کو آیت کہتے ہیں یہاں مطلب کہ جہاں یہاں جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے جیسے یہ دائرہ جو آپ دیکھ رہے یہ لکھا ہوا بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ حقیقت میں گول تا ہے یہ گول تا ہوتی تھی اور اس रहते بعد और نتے لگے رہتے تھے اور یہ थी تام کی علامت وفے تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے اب تا تو نہیں لکھی جاتی البتہ چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے اسی کو آیت کہتے ہیں تو یہ آیت کیا تھی جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے اب یہ بھی جو بنا دیے گئے دائرے اب جیسے یہ قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے دائرے یہ دکھائی جا رہے ہوں گے یہ تھوڑا سا اور زم کریں ہمارے مندی چینل کے ناظرین کے لیے تو اب یہ آیت لکھی ہوتی ہے یہ گول دائرہ ہے گول دائرے کے اندر فیگر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ آیت کا نمبر پتا چل جائے کہ یہ کون سی آیت پر ہم نے ختم کیا یا کتنی آیتیں ہیں تو یہ بھی ہماری وہ آسانیوں کے لیے یہ چیزیں بعد میں کی گئی ہیں اس کے بعد اگر رموز اوقاف کی اگر ہم بات کریں تو بڑی تفصیل ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ رموز اوقاف کا جو تفصیلات ہے یہ کل کا جو ہمارا سلسلہ ہوگا اس میں بتاؤں گا آپ کو رموز اوقاف کی وضاحت بھی انشاءاللہ کل مزید بتاؤں گا اور رموز اوقاف کے ساتھ ساتھ پرانے کریم سجدہ تلاوت جہاں جہاں آتی ہیں وہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو احکام ہوتے ہیں ان شاء اللہ اس پر بھی آپ کو ارض کروں گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں قرآن ہے احسان شان نزول ایک صحابی تھے بڑے محنتی صحابی تھے ایک روز بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے تو بیوی بی سے کھانا مانگا وہ پکانے میں مصروف ہوئی یہ تھکے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد دار پر کھانا پینا ممنو تھا اور اسی حالت میں رسوا روزہ رکھ لیا کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کو گشی آ گئی اب یہ ایک واقعہ ہوا جب یہ واقعہ ہوا تو اس گشی آنے کے بعد جو یہ تو اس کے ان کے حق میں سور بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی کا ایک حصہ نازل ہوا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو تو اس آیت کریمہ کو جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو نازل ہوئی اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا کہ اس کے بعد رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے تمام مسلمانوں کے لیے کھانا پینا وبا کر دیا گیا یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کا واقعہ تھا کہ وہ سو گئے اور پھر کھا پی نہ سکے اور پھر اگلے روز بھی پھر وہ گھر گئے روزے میں اس کی اجازت نہیں تھی تو رات کو جو کھانا تھا وہ اس کی اجازت نہیں تھی یعنی کہ اس کو یوں آپ سمجھ جائیے کہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور ایسا کرم کیا کہ ان کے اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا حصہ بیان فرمایا اس کی مزید بھی انشاءاللہ تفصیلات ہیں اللہ نے چاہ تو اس کو اگلے سلسلے میں بھی میں میری نیت ہے کہ اس کو بیان کروں گا اور بڑا دلچسپ واقعہ بھی اس کے تحت ملتا ہے اب یہ مسلسل ہمارے یہ قسطیں اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے قرآن کریم کے حوالے سے اب یہ کہ مجھے اشارہ ہو رہا کہ کچھ کالس لینی ہے کالس چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ الطاف رضا خان ہند مہاراشٹر ناسک سے عرض کر رہا ہوں میرے رب کا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے حاجی عمران بھائی آپ کو رمضان شریف مبارک ہو اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اس ماہ مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ شاء اور اللہ تبارک تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا اور میری دعا ہے کہ مدنی چینل کو دن پچیسوی اور رات چھبیسوی ترقی عطا فرمائے حاجی عمران بھائی آپ ہمارے اور تمام امت محمد یہ کے لیے دعا کیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے اور ہمیں واقعی اس ماہ میں کسرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق وطا فرمائے جی سنائیے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 میرا نام منتح رضا اتاریہ ہے میں اتار والا سے عرض کر رہی ہوں ہی گانے شرکوں میری طرف سے رفضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محنے قرآن پاک کی خوب خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا آمین فماش آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی منی کی آواز صدقر و مرحبا اللہ وقت ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے میری ایک اور مدنی التجا یہ بھی ہے ہو سکے تو مختت المدینہ سے سرات الجنان لے لیں تفسیر سیرات الجنان میں نے کئی مدنی پھول آپ کو سرات الجنان سے بیان کی ہے یہ مختت المدینہ نے کی ہے الحمدللہ للہ قرآن پاک کی تفسیر اب اس کی سات جلدیں ہیں اور آپ لے لیں ماشاء دس جلدوں میں یہ پورا کلام پاک پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز اللہ از وجل تو سات جلدیں لے لیں اور اس کو بھی پڑھنا شروع کر دیں بہت پیارا مہینہ ہے بہت پیاری یہ نیت ہو جائے گی کہ قرآن کریم جو ہم اس نزول قرآن کے مہینے میں اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے آیت کریمہ پڑھنی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے مگر ترجمے کے ساتھ تفسیر پڑھنی ہے اب مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ جو بیان کی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے یعنی پو پھٹ،, پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو تو یہ آپ نے پڑھ لیا لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے اور اس سے کیا کا احکام پتا چل رہے ہیں اور یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی تفسیر تو یہاں جو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خزائن خزان عرفان لے لیں ایک جلد خزانہ عرفان میں ہے قرآن کریم پورے مکمل تفسیر کے ساتھ ہے یا صراط تو جینا اس میں تھوڑی تفصیل موجود ہے سات جلدوں میں موجود ہے یہ سات جلدوں میں پورا قرآن کریم نہیں ہوا انشاءاللہ شاء دس جلدوں میں پورا قرآن کریم یہ تفسیر مکمل ہو جائے گی تو یہ لے کر پڑھیں تاکہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے جی کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی آپ کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارک ہو بہت مبارک ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں دعا کرے سلسلے کی برکت سے ہمیں ہمارے رب کے کلام سے حقیقی محبت ہو جائے اور ہم سب اس کی خوب خوب صحیح تلاوت آمین آمین آمین جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مان اراری کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے عمران بھائی یہ بتائیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک کا جدول کس طرح بنائے جس سے ہم رمضان المبارک میں تلاوت کریں اور اس کے علاوہ بھی تلاوت کریں یہ تو دیکھیں ہر ایک کی اپنی جدا جدا ٹائمنگ ہوں گی شاید بعض کو فجر کے بعد تلاوت زیادہ آسانی ہو سکتا ہے کہ ہو کسی کو اثر و مغرب کے درمیان ترقی بن سکتی ہے کسی کو تراویح کے فوراً بعد لیکن میں یہ ضرور ارض کروں گا جو آج مدنی مذاکرے میں امیر سنت شاہ فرما کہ آج یہ ذہن بنا لیں آپ فوراً کہ یہ ڈبل بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹوں میں اب ابھی غور کریں یہ وہ وقت ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ کہ اس وقت میں میں نے روزانہ قرآن پڑھنا ہے اب وہ وقت آپ کا فکس ہو گیا یہ اب آپ غور کریں میں ظاہر میرا جدول آپ کے سامنے ہے تو مجھے میرے ٹائمنگ پر غور کرنا پڑے گا کہ میرے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا آپ آپ پر غور کریں جو جاب والے ہیں اپنا بزنس کرنے والے ہیں کوئی یہ ہوگا کہ نارملی اٹھنے کے بعد صبح سات آٹھ نو بجے دس بجے اٹھنے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہو تو اپنا ایک وقت ابھی سے طے اسلامی بہنیں بھی اپنا وقت طے کر لیں اسلامی بھائی بھی اپنا وقت طے کر لیں یہ اتنے بجے بجے پھر اب وہ وقت آپ کا فکس ہو گیا اب اس وقت کوئی اور کام نہیں صرف تلاوت قرآن کریم کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خان خانتاب الطاف ہند کے شہر ناسک سے ارض کر رہی ہوں میرے رب کا کلام یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے حاجی عمران انکل آپ کو رمضان مبارک ہو میں بھی ابھی قیرت کا کورس کر رہی ہوں جس میں مجھے مخرص سے قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے اس میں کامیابی حاصل ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ مدنی منی ست کروڑ مرحبا کہلاتی میری مدنی منی قیرات ہے اور مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی آپ کوشش کر رہی ہیں سیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے یہ چھوٹی سی مدنی منی ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم جو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہم درست قرآن پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ہم کسی کا انتظام کریں اہتمام کرے کہ ہمیں وہ درست قرآن سکھا دے قول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عمران بھائی بہت بہت آپ کو رمضان کی مبارک بات میں نوید اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں اور امید ہے کہ انشاء اللہ آپ کا سلسلہ جو ہے مزید مزید اس اس تافرمائیں اور انشاء جل میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس رمضان شریف میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا اور آپ کا یہ سلسلہ بہت پسند آیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو دعا کریں میرے لیے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا ایک تو روزانہ سلسلہ دیکھیے گا ضرور اس کی دعوت بھی عام کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا اور پر عمل کرنا نصیب فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد